بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ جون دو ہزار بیس ضابطوں کے اندر سبق نمبر گیارہ کیفہ کے بعد جب اسم واقعہ ہو تو کیفہ خبر مقدم بنتا ہے اور جو بعد بلا اسم ہوتا ہے نا وہ مبتدہ مؤخر ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں کیفہ آپ نے پڑھا تو ہوگا اس کے اندر ضرور کے اندر لیکن وہ ضرورفِ اصلیہ میں سے نہیں ہوتا کیفہ جو ہے تو کییفہ کیا بنتا ہے کیفہ کے بعد جب اسم آتا ہے تو کیفہ خبر مقدم بن جاتا ہے اور اس کے بعد والا جو اسم آ رہا ہوتا ہے وہ مبتدہ موخر بن جاتا ہے اگلا ضابطہ یہ ہے کہ ضمیر فصل جو فصل کے لیے جو زمین لائی جاتی ہے اس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے ضمیر فصل کو مبتد بنانا بھی جائز ہے مبت بھی بنایا جا سکتا ہے زمیر فصل کو اور اس کو لا لامحل لہ من العراب لامحل لہ من العراب وہ بھی بنانا درست ہوتا ہے اور لا لامحلہ لہ من العراب جو ہوتا ہے یہ راجے ہوتا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ لا محلہ لہٰ کا کیا مطلب ہے من العراب اسی میں مثال آپ کو دیتا ہوں اولا اکا حم المف لحون الا دیکھیں ہم جو ہے نا الاکا ہوم المفلحون یہ ضمیر فصل ہے یہاں پہ ہم جو لے کر آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہوم المفلحون کے اندر ہم کو مبتدا بھی بنایا جا سکتا ہے دوبارہ سے اولائکہ پہلے وہ ہوا پھر ہم جو ہے نا پھر دوبارہ مبتدا بنا دیا ہم نے یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور المفلحون یہ جو ہے وہ خبر بن جائے ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اولائکہ کو آپ نے مبتدا بنا لیا اور ہم ضمیر فصل جو ہے نا ضمیر فصل بس ہم کہیں گے یہ ضمیر صرف فصل کے لیے آئی ہے بس لا محل نہ من الراب اس کے لیے کوئی عراب نہیں ہے لا محل مطلب اس کا اعراب نہیں ہے تو ہم برائے فصل یوں کہہ دیتے ہیں ترکیب جب کرتے ہیں اور المقون علا کی خبر بن گئی تو ضمیر فصل جو ہے جب آتی ہے تو اس کو متدع بنانا بھی جائز ہے اور اسی طرح ہی اس کو لا محل لہراب یعنی ترکیب میں اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ضابطوں کو سمجھنے کی توفیق میں صحیح فرمائیں واحد الحمدللہ رب العالمین